تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھناؤ نہ تمہارے کوتکوں کا ہم سے سوال